جی جی و و okay? الحمد للہ الحمد للہ جی احمد بھائی آپ انشاءاللہ درس کے بعد نعت پڑھ لیجئے گا ٹھیک ہے ابھی درس ہم دیتے ہیں درس کے بعد نعت شروع پڑھ لیجئے گا الحمدللہ للہ آج ہم دسویں کے بارے میں سورہ توبہ سے متعلق تفسیر قرآن کا آغاز کر رہے ہیں تو رسموں کے بارے میں ضروری باتیں آپ کے سامنے بیان کر کے ہم تفسیر کا آغاز کرتے ہیں العالمین للہ والسلام على سید المرسلین اما بحدین اللہ رحمان وسلم و والسلام وسلام ولی رسول اللہ اللہ علیہ وبارک وسلم سورہ توبہ کے اسما اور اس سے متعلق وجہ تسمیہ سماج فرمائیں اس سورت کا نام البراعت بھی ہے اس کے علاوہ سورۂ توبہ بھی ہے الم رشرہ بھی ہے اور الحافرہ بھی ہے متعدد نام ہے سورہ عذاب بھی اس کو کہا جاتا ہے اس سورت کا نام توبہ اس لیے ہے کہ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی توبہ قبول کرنے کا ذکر فرمایا ہے خصوصاً حضرت سیدنا قعب بن کا سیدنا ہلال بن امیہ اور حضرت مرارہ بن اربی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور ان تین صحابہ کی توبہ قبول کرنے کا ذکر فرمایا ہے اور اس صورت کا نام البراعت بھی ہے کیونکہ البراعت کا معنی کسی سے بری اور بےزار ہونا ہے اور اس صورت کے شروع میں ہی اللہ تعالی نے فرما دیا چندہ اور اس کا رسول مشرقین سے بری ہیں اور بےزار ہیں اور اس سے متعلق جو ہے وہ احدیث مبارکہ بھی ہیں سورہ توبہ کے اسماء کے متعلق اور اسی طرح سورہ توبہ کے زمانہ نزول سے متعلق بھی چند باتیں عرض کر دوں کہ ہجرت کے بعد اوائل مدینہ میں سورہ انفال نازل ہوئی اور سورہ براس یا توبہ اور آنے مجید کی آخری صورت ہے یہ صورت نو ہجری میں نازل ہوئی ہے جس سال غزوہ تبوک ہوا اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ ہے اور نبی کریم علیہ السلات وسلام سخت گرمی اور مسلمانوں کی بہت تنگی اور اسرت میں غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے تھے اس وقت خجوریں پک چکی اس تھی زمائش تھی اور اسی قزبے سے منافقوں کے نفاق کا پردہ چاک ہو گیا تھا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغوات میں سے آخری قزبہ تھا اور اس صورت کا ابتدائی حصہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوا جب نبی پاک علیہ السلام نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ تعالی وجہ الکریم کو مکہ روانہ کیا تاکہ وہ ایام حج میں مشرقین سے کیے ہوئے معاہدے کو فسخ کرنے کا اعلان کر دے اور یہ صورت نزول کے اعتبار سے بال اتفاق آخری صورت ہے حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کے مطابق یہ صورت سورہ فتح کے بعد نازل ہوئی اور بے اعتبار نزول کے اس کا نمبر 114 ہے اور روایت یہ ہے کہ یہ صورت شوال شبالمکرم نو ہجری میں نازل ہوئی اور الحمد شوال ہی کا یہ مہینہ ہے جس جس میں انشاءاللہ شاء اس صورت کی ہم تفصیل بھی مکمل کر لیں گے اور ایک قول یہ ہے کہ یہ آآ آآ نو ہجری میں نازل ہوئی اور اس سے پہلے نبی پاک علیہ السلام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم حج بنا کر روانہ کر چکے تھے اور جمہور کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ سورہ انعام کی طرح مکمل یا کی نازل ہوئی اور بعض مفترین نے یہ ذکر کیا ہے کہ اس سورت کی بعض آیات مختلف اوقات میں نازل ہوئی ہیں اور مکمل اقبال کی نازر ہونے کی یہ توجہ ہے کہ اس صورت کے نزول کے دوران سن چھے ہجری کو میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیبیہ میں مشرقین کے ساتھ سلو اور امان کا دس سال تک کا معاہدہ کیا تھا بنو خزانۂ رسول اللہ داخل تھے اور بنو بکر مشرقین قریش کے عہد میں داخل تھے پھر اس مدت کے ختم ہونے سے پہلے قریش نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی اور اس زمن میں مکہ جو ہے وہ فتح ہو گیا اور آٹھ ہجری میں مکہ فتح ہوا آٹھ ہجری ہی میں نبی پاک علیہ السلام نے بیس سے زیادہ راتوں تک طائف کا محاصرہ کیا اور ان سے بہت شدید قتال کیا پیروں اور منجینک سے ان پر حملہ کیا اور طائف کو فتح کیا پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نو ہجری میں غزوہ تبو کے لیے تشریف اور یہ چونکہ آخری غزوہ تھا اور سورہ توبہ کی اکثر آیات اسی غزوہ میں جو ہے وہ نازل ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالی وطہ مزدور کریم ارشاد فرما رہا ہے سورہ توبہ شریف کی جو ہے وہ پہلی آیت میں نے ویسے بھی ابھی تلاوت کی ہے بلکہ پہلے تین آیتیں میں آپ کے سامنے اب تلاوت کرتا ہوں آپ ان کا ترجمہ ترجمہ کنزول ایمان بھی سوال فرمائیں براءۃ من الله ورسوله الى الذين اعتدوا من المشركين بل کا حکم سنانا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کو جن سے تو مہارہ معاہدہ تھا اور وہ قائم نہ رہے۔ فتيحو في الارض 14 اشهر وعلموا انكم غير معذب الا وان اللہ مخزل الكافرين تو چار مہینے زمین پر چلو پھرو اور جان رکھو کہ تم اللہ کو تھکا نہیں سکتے اور یہ کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے اذان و رسول ہی اکبری ابری ام من المشر فن تب تم فو خیر تم ان طروبہ اور منادی پکار دیتا ہے اللہ سے سب لوگوں میں بڑے حج کہ اللہ بے زہار ہے مشرقوں سے رسکرا ہے اور اگر منہ پھیرو تو جان لو کہ تم اللہ کو نہ تھکا سکو گے اور کافروں کو خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی اللہ اکبر طبیرہ تو یہ تین آیات مقدسہ ہیں سورہ توبہ کی سب سے پہلے میں ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ سورہ توبہ سے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھنا اس کی توجیات کیا ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ میں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ سورہ انفال مثانی جس سورت میں ایک سو سے کم آئے ہوں اسے سورہ مثانی کہتے ہیں تو اور سورہ برا سے ہے اور آپ نے اس صورت کو اسبال یعنی سورہ فاتحہ کے بعد کی سات صورتیں جن میں ایک سو یا اس سے زیادہ آئے ہیں میں درج کیا ہے اس کی کیا وجہ ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام پر ایک زمانے تک لمبی لمبی صورتیں نازل ہوتی نہیں جب بھی آپ پر کوئی چیز نازل ہوتی تو آپ کسی لکھنے والے کو بلاتے اور فرماتے ان آیات کو فلا فلا نام کی صورتوں میں لکھ دو اور جب آپ پر کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ فرماتے اس آیت کو فلا نام کی صورت میں لکھ دو اور سورہ انفال مدینے کے اوائل میں نازل ہوئی تھی اور سورہ برا یعنی سورہ توبہ اور کے آخر میں نازل ہوئی ہے اور توبہ کا قصہ انفال کے قصے سے مشابے تھا بس میں نے یہ گمان کیا کہ سورہ برا انفال کا جز ہے اور نبی پاک علیہ السلام پردہ فرما گئے اور انہوں نے ہم سے یہ نہیں فرمایا کہ سورہ توبہ سورہ نفال کا جز ہے بس اس وجہ سے میں نے ان دونوں صورتوں کو ملا کر رکھا اور میں نے ان کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی اور میں نے اس سورت کو سوال میں درج کر دیا تو ایک تو یہ حدیث ہے جو کہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کی ہے اب اس کی تفصیل میں اگر ہم جائیں تو بہت چیزیں ہیں بہرحال سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنے میں جو ہے وہ چاروں آئیم آئی کرام کی اپنے اپنے مذاہی میں فقہ حنفی کا مسئلہ ہی صرف میں عرض کرتا ہوں حضرت سید محمود آلوسی حنفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ علامہ سخابی سے جمال القرا میں یہ منقول ہے کہ سورہ توبہ کے اول میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ترک کرنا مشہور ہے اور حضرت عاصم کی روایت میں قراعت میں سورہ توبہ کے اول میں بسم اللہ مذکور ہے اور سیاض کا یہی تقاضا ہے کیونکہ بسم اللہ کو یا تو اس لیے ترک کیا جائے گا کہ اس صورت میں تلوار سے قتل کرنے کے احکام نازل ہوئے ہیں یا اس وجہ سے بسم اللہ کو ترک کیا جائے گا کہ صحابہ کو یہ یقین نہیں تھا کہ سورہ توبہ مستقل صورت ہے یا سورہ انفال کا جز ہے اگر پہلی وجہ ہو تو پھر بسم اللہ کو ترک کرنا ان لوگوں کے لیے مختص ہوگا جن کو کفار اور منافقین کے قتل کرنے کا حکم دیا گیا تھا اور ہم تو سورہ توبہ کو تبرکن پڑھتے ہیں اور اگر بسم اللہ کو اس وجہ سے ترک کیا گیا ہے کہ یہ سورت انفال کا جز ہے تو سورتوں کے اجزاء اور بعض آیات کو پڑھنے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنا جائز ہے اور روایت ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے مصحف میں سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ مذکور ہے اور اس سے متعلق کئی مطلب جو ہے وہ تو جی ہاتھ ہے جو کہ بزرگوں نے پیش کی ہے بہر حال حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عن ہو کا بھی میں بیان آپ سے کر دوں کہ یہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ محتمم بشان کام جس کو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ نا تمام رہتا ہے اور حافظ سیوتی علیہ رحمٰن نے حدیث کے ذوق کی طرف بھی اشارہ کیا ہے اور اسی طرح سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں پر عذابات کا سلسلہ ہے عذابات کا ذکر ہے اس وجہ سے بھی علماء فرما دیتے ہیں کہ سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھو لیکن ابھی آپ نے درس میں سنا ہوگا کہ ہم نے بسم اللہ پڑھی میرے پڑھنے کی وجہ کیا تھی یہ بھی عرض کر دوں کہ چونکہ میں سورہ توبہ سے ہی آغاز کر رہا ہوں تفسیر قرآن کا تو اس وجہ سے اگر آپ میں سے بھی کوئی اسلامی بھائی سورہ توبہ سے ہی تلاوت قرآن شروع کرے تو وہ اعظم اللہ بسم اللہ پڑھ کر شروع کرے گا لیکن اگر وہ سورہ انفال شریف کی تلاوت کر رہا ہے اور سورہ انفال کی آیتیں ختم ہو گئیں سورہ توبہ شروع ہوئی تو اب پھر بسم اللہ نہ پڑے بلکہ بغیر بسم اللہ پڑھے پڑھے بغیر بسم اللہ پڑھے سورہ توبہ کو تلاوت کرے کیونکہ یہاں پر عذاباد کا بھی سلسلہ ہے اور دونوں سورتوں کے جز ہونے سے متعلق بھی مختلف روایات ہیں تو یہ کچھ توجیحات ہیں جن کو ہم نے سمیٹ کر آپ کے سامنے بیان کیا ورنہ یہاں مذاہب اربعہ بھی بیان کیے جا سکتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ اس کی حاجت نہیں سورا توبہ کی پہلی تین آیتیں ہم نے تلاوت کی ہیں ترجمہ میں ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے پیش کر کے اس سے متعلق چند باتیں تفصیلی نکات پیش کرتا ہوں میرا رب فرما رہا ہے بے کا حکم سنانا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مشرق اور وہ قائم نہ رہے تو چار مہینے زمین پر چلو پھرو اور جان رکھو کہ تم اللہ کو تھکا نہیں سکتے اور یہ کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے اور منادی پکار دیتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے سب لوگوں میں بڑے حج کے دن کہ اللہ بیزار ہے مشرکوں سے اور اس کا رسول اگر تم توبہ کرو تو تمہارا بلا ہے اور اگر منہ پھیرو تو جان لو کہ تم اللہ کو نہ پھکا سکو گے اور کافروں کو خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی تو یہ پہلی تین آیات ہیں جو کہ ہم نے جن کا ترجمہ دوبارہ پیش کیا ہے دیکھیے ان آیات مقدسہ نے اللہ تبارک و تعالی جل جلا الحو نے جو ہے اعلان کا ذکر فرما دیا ہے اور وہ اعلان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے حج کے موقع پر کروایا جبکہ امیر حج حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بنا کر نبی پاک علیہ السلام نے بھیجا تھا اور حضرت علی المرتضی المرتض انہوں جو ہے وہ پیچھے گئے اور سورہ توبہ کی ان آیات کا ذکر کیا اور اس میں جو چار مہینے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فصیح سعودی عرب اشہر کے چار مہینے کین کو مہلت دی گئی ہے ان کے تعین میں بھی مختلف اقبال ہیں امام عبدالرحمان علی بن محمد جوزی علیہ رحمان نے ہے فرمایا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہ مہینے رجب الحج اور محرم ہیں اور حضرت مجاہد اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ان کی ابتداء یوم النحر دس ذلحج سے ہے اور انتہا دس ربی اسانی کو ہے مختلف اس میں مطلب جو ہیں وہ اقوال ہیں بزرگ نے دین کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا زمانہ اپنی اصل حیت میں گھوم کر آ چکا ہے جس حیت پر وہ اس دن تھا جب اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو فائدہ کیا تھا سال میں بارہ مہینے ہیں ان میں سے چار مہینے حرمتہ ہیں تین مہینے مسلسل ہیں ذلق محرم اور قبیلہ مضر کا رجب جو جمادی اور شعبان کے درمیان ہے پھر آپ نے پوچھا کہ یہ کون سا مہینہ ہے ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں تو سرکار علیہ السلام خاموش رہے حتیٰ کہ ہم نے یہ گمان کیا کہ شاید آپ اس مہینے کے معروف نام کے سوا کوئی اور نام رکھیں گے تو آپ نے پوچھا کیا یہ دل حج نہیں ہے ہم نے کہا کیوں نہیں آپ نے پوچھا یہ کون سا شہر ہے ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں تو سرکار خاموش رہے حتیٰ کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ اس شہر کے معروف نام کے سوا کوئی اور نام رکھیں گے آپ نے فرمایا کہ یہ بلد الحرام نہیں ہے ہم نے کہا کیوں نہیں آپ نے پوچھا آج کون سا دن ہے ہم نے کہا اللہ اور اس طرح رسول زیادہ جانتے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام خاموش رہے حساب کہ ہم نے یہ گمان کیا کہ آپ اس دن کے معروف نام کے سوا کوئی اور نام رکھیں گے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ یوم نہ قربانی کا دن نہیں ہے ہم نے عرصی کیوں نہیں آپ نے فرمایا تمہارے خون اور تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تم پر اس طرح حرام ہے جس طرح تمہارے اس دن کی اس مہینے اور اس شہر میں حرمت ہے اور ان قریب تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے تو وہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق پوچھے گا سنو تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا اور تم ایک دوسرے کی گردنیں اڑا دو ایسا نہ کرنا میرے بعد گمرہ نہ ہو جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردن اڑا دو سنو یہ پیغام غائب کو پہنچا دو شاید بعض وہ لوگ جن کو یہ پیغام پہنچایا جائے وہ بات سننے والوں سے زیادہ یاد رکھنے والے ہیں اللہ اکبر تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب اس حدیث کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے سچ فرمایا پھر آپ نے فرمایا سنو کیا میں نے تبلیغ کر دی ہے سنو کیا میں نے تبلیغ کر دی ہے تو یہ حج کے موقع پر امام حساب سے اس حدیث کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے اور یہ اس کا متن تھا جو کہ میں نے آپ کے سامنے مطلب جو ہے وہ پیش کیا اب مسئلہ یہ ہے کہ سورہ توبہ کی یہ آیات جن کے متعلق حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وضہ الکرین کو بھیجا گیا تاکہ وہ جا کر اعلان کر دیں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ امیر حج ہے تو اب اس میں اعلان کر دیا گیا کہ اللہ تعالی جو ہے وہ مشرقوں سے بیدار ہے چار مہینے زمین پر چلنے پھرنے کی اجازت دے دی گئی اس کے بعد جو ہے وہ ظاہر ہے کہ سختی سے منع فرما دیا گیا کہ کوئی مشرق اور کافر اب یہاں پر نہیں رہے گا ہرمین شریفین میں اور حضرت علی المرضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے اجازت لے کر یہ آیات مسلمانوں کے سامنے پیش کی اب اس میں جو لفظ آیا ہے یوم الجل اکبر اس کے متعلق بھی کئی اخبار ہیں ویسے تو ہر حج حج اکبر ہی ہوتا ہے لیکن جمعے کے دن والا حج جو ہے بہرحال اس کی اپنی جگہ پر لیکن ہر حج جو ہے وہ حج اکبر ہی ہوتا ہے اللہ تبارک کو بطالا ہم سب کو اسی سال حج کی توفیق عطا تو خدا بندی ہے آیت نمبر چار <تصفيق> مستقین مگر وہ مشرق جن سے تمہارا معاہدہ تھا کہ انہوں نے تمہارے عہد میں کچھ کمی نہیں کی اور تمہارے مقابل کسی کو مدد نہ دی تو ان کا عہد ٹہری ہوئی مدت تک پورا کرو بے شک اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے اس فائد کا مانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرقین سے بری ہے ماں ان لوگوں کے جن سے اے محبوب علیہ السلام آپ نے معاہدہ کیا اور وہ اپنے عہد پر قائم رہے اس فائد سے معلوم ہوا کہ جن مشرقوں سے معاہدہ کیا گیا تھا ان میں سے بعض نے معاہدے کی خلاف ورزی کی جن سے اللہ تعالیٰ نے براعت کا اظہار کر دیا اور بعض نے معاہدے کی, کی پابندی پورا کرنے کا حکم دیا امام بغوری علیہ رحمان نے لکھا ہے کہ اس آیت کا بنو بنوا سے جن کا تعلق تعلقینانہ سے تھا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان سے معاہدے کی مدت کو پورا کریں اور نزول آیت کے وقت ان کی مدت ختم ہونے میں نو ماہ باقی تھے اور اس کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے عید فکنی نہیں کی تھی سنا سے آیت نمبر پانچ فائزن فل مشرقین وقم وق ص رو ہوں وق ام کلب فن تقوام تبا تلو سبھی رہم انفورقین پھر جب حرمت والے مہینے نکل جائیں تو مشرقوں کو مارو جہاں پاؤ اور انہیں پکڑو اور قید کرو اور ہر جگہ ان کی پاک میں بیٹھو پھر اگر وہ توبہ کرے اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دے تو ان کی راہ چھوڑ دو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے دیکھیے اس آیت پاک میں متعدد مسائل ارشاد فرمائے گئے ہیں حضرت سیوسنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے اکشا فرمایا زمانہ اپنی اصل حیت پر گھوم کر آ چکا ہے جس حیثیت پر وہ اس دن تھا جب اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا سال میں بارہ مہینے ہیں ان میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں تین مہینے مسلسل ہیں ذلقاہد ذیل محرم اور پھر رجب کا مہینہ قبیلہ مضر کا رجب جو جماعتی استانی اور شعبان کے درمیان ہے یہ بخاری شریف کی عزیز ہے کیونکہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہے یہ چار حرمت والے مہینے ہیں اچھا حرمت والے مہینوں میں یہاں پر قتال منع کیا گیا لیکن یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے اور اس کی آئے سورج اس میں جو فرمایا گیا کہ جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو تم مشرقوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو تو مراد یہ ہے کہ جن مشرقوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی ان کو چار ماہ کی مہدت دی گئی تھی اس مدت کے گزرنے کے بعد ان مشرقین کو قتل کر دو اسی طرح جن مشرقین نے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی تھی جو بنو کنانا ہیں ان کو معاہدے کی مدت پوری کرنے کی مہلت دی گئی تھی اور ان سے معاہدے کی میعاد ابھی نو ماہ تک باقی تھی تو نو ماہ گزرنے کے بعد ان کو بھی قتل کر دو اور اس آیت میں حرمت والے چار مہینے جو ہے وہ ایک روایت ہے کہ یہ مراد نہیں کیونکہ ان کی حرمت پخت المشرقین حیثیت مہم سے منصوب ہو گئی کیونکہ اس آیت کا معنی ہے کہ تمام مشرقین کو جہاں بھی پاؤ ان کو فصل کر دو اور ان کو مطلب مار دو پھر اس آیت سے یہ چار حرمت والے مہینوں کی حرمت ختم یعنی اس کو یوں سمجھے کہ اگر آج کوئی دشمن اسلام سرزمین پاکستان پر حملہ کر دے تاکہ ہمارے ملک کے وجود کو یا ہمارے ملک کے کسی ایک حصے کے وجود کو ہمارے ملک سے جدا کیا جائے اور وہ رجب کا مہینہ ہو یا زی یا ذیل حج یا تو ہماری فوج یہ نہیں کہے گی کہ چار مہینے کے بعد تم سے بدلہ لیں گے تو اب ظاہر ہے کہ وہ وقت نہیں ہے نہ اس وقت وہ وقت ہوتا تھا نہ آج وقت ہے چار مہینے تو دور کی بات چار دن میں بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے آج کل جو میزائل وار ہے وہ جنگ ہی نہیں جنگ کے حالات ہی بدل گئے جنگ کا طریقہ ہی بدل چکا ہے موجودہ دور میں تو یہ حرمت والے جو مہینے تھے ان کی ممانعت یعنی اس حکم کی تنسیخ منسوخ ہونا قرآن بھی کی سے ثابت ہوا تو اس سے یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ مطلب قرآن کریم کی بعض آیتیں ایسی ہیں جن کی تلاوت تو جائز ہے لیکن اس کا حکم اب نہیں کیونکہ دوسری آیت نے اس کے حکم کو منسوخ کر دیا تو یہ اللہ رب العزت کی حکمتیں ہیں انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس موضوع پر بھی بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا لیکن بہرحال یہاں پر یہ بیان کرنا ضروری تھا کیونکہ حرمت والے چار مہینوں کا ذکر تھا یہ حرمت اسی وقت تھی جب یہ اس آیت مقدس کی منسوخیت والا مل کہ جہاں فخر کہ جہاں بھی تم مشرقوں کو پاؤ تو انہیں قطر کر دو تو اب یہ حرمت والے چار مہینوں کی حرمت والا معاملہ جو ہے یہ منسوخ ہو گیا لہٰذا جب بھی جنگ مسلط کر دی جائے گی مسلمانوں پر تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ اپنا دفاع بھی کرے اور اسلامی ریاست کی حفاظت بھی کریں اور اسی طرح مشرقوں کو اور قافلوں کو مزہ بھی چکھائیں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے اور محبوب اگر کوئی مشرق تم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دو کہ وہ اللہ کا کلام سہے پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا لو کہ اس لیے کہ وہ نادام لوگ ہیں اب اس سے کیا مراد ہے دیکھیے اس سے پہلی آیات میں اللہ نے یہ واجب کر دیا تھا کہ مسلموں کو جن مہینوں کی مہلت دی گئی ہے اس مہلت کے گزر جانے کے بعد ان کو قتل کر دیا جائے کیونکہ ان پر اللہ کی حجت قائم ہو چکی ہے اور نبی پاک علیہ السلام نے کے سامنے ایسے دلائل اور براہین بیان کر دیے جو ان کے شکوق و شبہات کو دور کرنے کے لیے کافی ہیں اور اب ان سے صرف اسلام کا مطالبہ ہے یا پھر ان کو قتل کر دیا جائے گا اس لیے یہاں پر یہ شبہ پیدا ہوتا تھا کہ اگر کسی شخص کو دین اسلام سمجھ لینے کے لیے کسی مزید دلیل یا حجت کی ضرورت ہو تو وہ آپ کے پاس اپنے اطمینان کے لیے نہیں آ سکتا اس صبح کو دور کرنے کے لیے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اسلام کے متعلق اپنے شرحِ صدر اور اس اطمینان قلب کے لیے اسلامی ریاست میں آنے کی اجازت دیں اور بعد میں جس جگہ وہ اپنے امن اور عاطیہ سمجھتا ہے وہاں اس سے پہنچا دیں تو اب اس سے متعلق مشرقین کو دادال اسلام میں آنے کی اجازت دینے کے مسائل اور احکام بھی بہرحال بیان ہو سکتے ہیں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے آئی نمبر سات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 قائم رہیں تم ان کے لیے قائم رہو بے شک پرہیزگار ہیں تو جن لوگوں نے مسجد حرام کے بعد پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کر کے پھر اس عہد کو توڑا ان کے متعلق جو ہے وہ امام طبری اپنی صنعت کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ امام ابن اس صحاب نے اس حق میں کہا کہ عام معاہدہ تو یہ کیا گیا تھا کہ نہ مسلمان مشرقوں کو حرم میں جانے سے روکیں گے اور نہ مشرق مسلمانوں کو حرم میں داخل ہونے سے روکیں گے اور نہ حرمت والے مہینوں میں جنگ کریں گے یہ معاہدہ حدیبیہ کے مقام پر ہوا تھا جو مسجد حرام کے پاس ہے یہ معاہدہ مسلمانوں اور قریش کے درمیان ہوا تھا اس معاہدے میں بنو بکر قریش کے حلیف تھے اور بنو خزاں مسلمانوں کے حلیف تھے پھر اس معاہدے کی مدت پوری ہونے سے پہلے بنو بکر نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی اور بنو خزانہ پر حملہ کر دیا جبکہ وہ لوگ سو رہے تھے اور جن لوگوں نے عہد کی پاسداری کی وہ بنو خزانہ تھے تو امام ابو جعفر امام سبری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ وہ لوگ بنو بکر کے بعض افراد تھے جن کا تعلق کنانا سے تھا جب بنو بکر نے بنو خزانہ پر حملہ کیا تو کنانا نے بنو بکر کا ساتھ نہیں دیا اور اپنے عہد پر قائم رہے یہ کوچ اولا ہے کہ جب حضرت علی المرتضہ سورہ برا کا پیغام سنانے کے لیے مکے گئے تھے تو اس وقت تک اہل مکہ میں سے قریش اور بنو فضا سے جنگ ہو چکی تھی اور فتح مکہ کے بعد ان آیات کی نزول سے وہ سب مسلمان ہو چکے تھے اس وقت کی نانا ہی شیشوں پر تھے لیکن انہوں نے چونکہ معاہدہ حدیبیہ کی پاسداری کی تھی اس لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ جب تک وہ عہد پر قائم رہیں تم بھی ان کے ساتھ عہد نبھاؤ اور جو شخص اپنے فرائض کی ادائیگی میں اللہ سے ڈرتا ہے اور خوف خدا سے معاہدے کی پابندی کرتا ہے اللہ کی نافرمانی سے اور معاہدہ کر کے صداری نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے تو رحال جن لوگوں نے اہل شکنی کی تھی ان کے متعلق امام ابن جوزی علیہ رحمہ کی یہ مطلب تحقیق ہے کہ وہ بنو زمرہ یا قریش یا خزاں تھے ول تعالیٰ جل جلالہ چنانچہ آیس نمبر آٹھ نو اور دس اس سے متعلق بھی تفصیلی نکات سماج فرما لیں آئی آیا ہیں یا دس سے متعلق <تصح> بلا کیوں کر ان کا حال تو یہ ہے کہ تم پر قابو پائے تو نہ قرابت نہاظ کریں نہ عہد کا اپنے منہ سے تمہیں راضی کرتے ہیں اور ان کے دلوں میں انکار ہے اور ان میں اکثر بے حکم ہے اس طرح یا امرون اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑے دام مول لیے تو اس کی راہ سے روکا بے شک وہ بہت ہی برے کام کرتے مسلمان میں نہ اور وہی سر ہیں یہ تین آیات مقدسہ ہیں سورہ توبہ شریف کی آٹھ نمبر نو نمبر اور دس نمبر دیکھیے یہاں پر ان آیات پاک میں اللہ رب العزت نے ان منافقوں اور ان مسافروں کا حق بیان کیا ہے کہ جو خرابت کا بھی لحاظ نہیں کرتے اور آیتوں کے بدلے اللہ کی آیتوں کے بدلے سہت لیتے ہیں انہیں یعنی آیتوں کو بیچ دیتے ہیں لیکن یعنی غلط آکام بیان کرتے ہیں اور عہد شکن ہیں اللہ نے سورہ توبہ کے آخر میں فرمایا آٹھ نمبر آیت کے کہ ان میں سے اکثر لوگ ہیں اس پر یہ ذہن ہے مشرق اور, اور شرق اور کفر فسق سے بہت بڑا گناہ ہے تو مشرقین کی مذمت میں فص کی صفت ذکر کرنا کیسے مناظر ہے تو جواب یہ ہے کہ بعض مشرقین اور کفار اپنے دین کے قواعد کے لحاظ سے نیب ہوتے ہیں مثلا وہ امانت دار ہوں سچ بولتے ہوں عہد پورا کرتے ہوں اور بعض مشرقین اپنے دین کے قواعد کے اعتبار سے بھی بدکار ہوتے ہیں مثلا وہ جڑ ہوتے ہیں عید چکنی کرتے ہیں سو یہ مشرقین شرک کرنے والے اپنے دین کے قواعد کے اعتبار سے بھی فافق ہیں پھر یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ اللہ نے فرمائے سے اکثر لوگ فافق ہیں تو کیا تمام مشرق تو اس کا جواب بھی پہلے اعتراض کے جواب سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ مشرقین میں سے بعض لوگ اپنے دین کے قواعد کے اعتبار سے نیک ہوتے ہیں حالانکہ اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے لیکن وہ اپنے دین جو بھی ان کا دین ہوتا ہے اس کے اعتبار سے وہ بہرحال نیک ہوتے ہیں اور یہ جو فرمایا کہ انہوں نے تھوڑی قیمت کے عبد اللہ کی آیتوں کو فروخت کر دیا <تصفحان> تو اس سے مراد یہود ہوں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ تو آیا غلط تشریح کرتے تھے اور جب ان سے پوچھا جاتا کہ توريت میں حضور علیہ السلام کیا صفات بيان كى ہے تو وہ دجال کی صفات بيان كرتے تھے معاذ اللہ تاکہ ان کے عام لوگ ان کے دین سے دور نہ ہوں تو بہرحال یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے كہ كلام كا سياكود سے متعلق نہیں بلکہ ان مشرقین کے متعلق ہے جنہوں نے معاہدہ حدیبیہ کی خلاف ورزی کی تھی تو جواب یہ ہے کہ مشرقین کے لیے یہ موقع حاصل تھا کہ وہ اللہ کی آیات پر ایمان لے آتے لیکن وہ دنیاوی مفادات کی خاطر اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لائے اس لیے اللہ نے فرمایا کی انہوں نے تھوڑی قیمت کے عبد اللہ کی آیا کو فروخت کر دیا نیوز کے متعلق فرمایا اور یہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں اس سے مراد ان کی है برائیوں کے علاوہ عہد شکنی بھی ہے اللہ تبارک کا بطالا ہم سب مسلمانوں کو دین اسلام پر استحام ادا فرمائے آمین اللہ عمین ثم آمین وما علینا اللہ تو الحمد پہلی دس آیات سے متعلق درج لینے کی سعادت ہم نے حاصل کی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آمین آیت نمبر 11 سے انشاءاللہ اللہ کبارک و تعالیٰ کل ہم درس قرآن کا پاکستان کے وقت کے مطابق ساڑھے نو بجے انشاءاللہ اللہ پھر آغاز کریں گے الحمدللہ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا بین الاقوامی سنتوں برا اجتماع مدینہ الاولیاء ملتان شریف میں تیئس چوبیس پچیس اکتوبر کو منعقد ہو رہا ہے الحمد للہ قطب الا حضرت بہدین رحمۃ اللہ علیہ کے زیر یہ عظیم الشان فقید المثال اجتماع جس میں دنیا کے متعدد ممالک سے اسلامی بھائی بھرپور شرکت فرماتے ہیں اور جم غفیر ہوتا ہے ہر طرف انسانوں کا ایک سمندر سا ہوتا ہے اور سب لوگ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے حاضری ہی دیتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی جلا جلالح جو ہے کی رحمت میں سے جو ہے وہ حصہ مل جائے اور اللہ تبارک و تعالی کی کرم نوازیاں ہو جائیں ہماری دنیاوی اخروی مشکلیں پریشانیاں جو ہیں وہ دور ہو جائیں اللہ کا خوف نصیب ہو جائے دین اسلام کی محبت جو ہے وہ نصیب ہو جائے تو آپ تمام بھائیوں سے درخواست ہے کہ اس عجت ضرور شرکت فرمائیں اور خود بھی تشریف لائیں اور اپنے ساتھ اور بھی اسلامی بھائیوں کو بھی اس کے لیے مطلب تیار کریں اور آپ اگر جس جس ممالک میں بھی ہیں تو ضرور یہاں تشریف لانے سے پہلے پاکستان میں اور پاکستان کے علاوہ جہاں جہاں آپ لوگوں کے مراسم ہیں آپ سب بھائیوں کی سلام دعا ہے تمام مسلمانوں کو دعوت عام کریں اور کوشش فرمائیں کہ خصوصاً پاکستان میں رہنے والے آپ کے عزیز و اقربا حلقۂ احباب کو خصوصاً جو ہے وہ اس اجتماع میں ضرور شرکت کریں اور اس کے علاوہ دیگر ممالک میں بھی آپ اپنے حلقۂ احباب کو اس کی دعوت دیں آپ کی دعوت دینے سے انشاءاللہ یہ فائدہ ہوگا کہ جو بھائی اس اجتماع میں شرکت کرے گا تو اس کی برکتیں رحمتیں انشاءاللہ اس کو ملیں گی اور اس کا ثواب اس کو بھی اور آپ کی دعوت دینے کی وجہ سے آپ کو بھی ملے گا اور بل فرض محاذ اگر وہ کسی مجبوری کی بنا پر یا سستی کی بنا پر شرکت نہ بھی کر سکا تب بھی آپ کی دعوت سے اجتماع کی دھوم کو اجتماع کا پیغام کو عام ہوگا لہٰذا دعوت عام کرنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے تو یاد رکھیے انشاءاللہ اس ماہ اکتوبر میں تیئیس چوبیس پچیس تاریخ کو یہ عظیم الشان فقید المثال شما سرزمین مدینہ تل اولیا میں الحمدللہ ہو رہا ہے انشاءاللہ شاء ہر سال کی طرح مجھ گناگار کی بھی حاضری ہوگی آپ تمام بھائی بھی ضرور بالضرور شرکت فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توقع رفیق عطا فرمائے آمین अहमद भाई आप हैंड रेस करें और तशरीफ ले आएं नाज शरीफ आप पढ़ना चाह रहे थे तो इनशाला चंद मिनट में मैं भी हाजिर होता हूँ जब हम हैंड रेस करें तो फिर हमें माइक दे दीजिएगा जी तशरीफ लाइए अहमद भाई